بسم اللہ الرحمن رحیم وصلی اللہ عل نبیر کریم رب بشرحلی صدری ویسرلی ہمری بھالو لوگ تو تب ملسان ہی جب کہو قو اٹھائیس مئی دو سترہ رمضان چودہ سو اڑتیس ہجری آپ جانتے ہیں کہ اسلام ساتویں صدی عیسوی میں آیا اسلام کی دو آتھنٹک سورس ہیں ایک قرآن اور دوسرے حدیث جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں ایک بڑا انوکھا ریوارڈ بتایا گیا ہے قرآن میں صبر کے بارے میں ہے. سورہ الزمر میں ہے کہ ان نما یا فسٹ صابرو راج بغیر حساب یعنی صبر کرنے والوں کو بلا حساب ریوار دیا جائے گا حدیث پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ایک کتاب جو مجھے میرا خیال کے زیادہ جامع ہے ابو بکر الفریابی ان کا انتقال ہوا تھا تین سو ایک ہجری میں انہوں نے روزے پر ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اسام اس کتاب میں انہوں نے ایک سو ون ہنڈریڈ نائنٹی ٹو حدیثیں جمع کی ہیں ون ہنڈریڈ نائنٹی ٹو تو ایک حدیث جو مختلف کتاب آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اس کو دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک دیا جاتا ہے پھر حدیث بھائی کہ ارلس سوم یعنی یہ حدیث قدسی ہے ارلس سوم پنڈو لی وانا جی بھی سوا روزے کے جو میرے لیے اور میں اس کا سواب دوں گا آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ کہیں کہ روزے کا عمل میرے لیے اور میں ہی اس کا سواپ دوں گا اب ظاہر ہے کہ جب رب العالمین یہ کہہ رہے تو کتنا زیادہ صواب ہو سکتا ہے تو یہ حدیث کتابوں میں ہے میں نے بہت برسوں تک اس کو تلاش کیا کہ اس کی شرح کیا ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی عالم نے اس حدیث کی کوئی یعنی ایسی شرح نہیں کی جو انسانی آخر کو اپیل کرے کہ کیوں ایسا ہے کہ روزہ کا ثواب اللہ رب العالمین خود دے گے یہ کیا راز ہے تو میرے علم کے مطابق کسی بھی عالم نے اس کو اس راج کو کھولا لی تو یہ حدیث جو ہے ابھی تک ایک ایک, ایک مما بنی ہوئی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ لی جی بھی انڈو تو اس ہے کہ روزہ دار میرے لیے کھانا اور پانی چھوڑتا ہے تو صرف ان الفاظ سے سمجھ میں آتا کہ اتنا بڑا ثواب روزے میں کیوں ہے میں بہت زیادہ اس کی تلاش میں تھا کہ روزے میں اتنا بڑا سواب کیوں ہے کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا پھر میں دعا کرتا رہا حق کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ جاننے کے لیے کہ روزہ یعنی فاقہ کے ادوار سے کیا چیز ہے تو میں نے دیکھا کہ روزہ جو ہے وہ تو پارشل فاقہ ہے یعنی بارہ گھنٹہ چودہ گھنٹے کے لیے تو میں ایک بار پچاس گھنٹہ بخارا پچاس گھنٹہ یہ جاننے کے لیے کہ فاقع میں کیا چیز ہے اتنا زیادہ کین تھا میں یہ جاننے کے لیے تو باہر میری تلاش اور میرے مطالعے نے جو مجھے بتایا وہ آج عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں روزہ دار میرے لیے لیاجلی کا لفظ ہے فار سیگ آف گاڈ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو میری ڈسکوری یہ ہے کہ یہ فوڈ جو ہے فوڈ فوڈ اور پانی کھانا اور پانی انسان کے لیے جو اللہ کے نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑا یہ ہے اللہ نے انسان کی جو جی پر جو نعمتیں کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ کھانا اور پانی فوڈ اور واٹر آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو یونیورس ہے وہ بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے بلین بلین اسٹارس ہے سب آگ کی طرح ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ سولر سسٹم ہے اس میں تقریباً بارہ اسٹاک پلیٹس ہیں یہ آگ کی طرح نہیں ہیں لیکن وہ بھی چٹان ہے اسے پانی نے سبزہ دی صرف زمین یعنی یہ جو پلیٹ ارتھ ہے وہ پوری کارات میں ایک ایک انوکھی چیز ہے ایک ریئر ایکسپشن ہے پانی یہاں پر پانی ہے یہاں پر سبزہ ہے تو سائنسدانوں نے اسٹڈی کر کے بتایا ہے کہ پلے اللہ نے پلے کریٹر نے اسٹار پیدا کی گلیکسی پھر بعد کے اللہ نے سولو سسٹم بنایا ایک بہت لمبی کہانی ہے تو سولر سسٹم میں یہ زمین جو ہے پلٹ ارتھ شروع میں وہ ایک چٹان تھی بس پھر یہاں پر ملین ملین ایئر تک بارش ہوئی یعنی اللہ نے دو گیسز کو ملا کر کے پانی بنایا اور بہت بڑی مقدار میں زمین پر اس کو پیدا کیا پھر پانی بارش ہوئی زمین پر پھر بہت لمبی مدت کے بعد ایسا ہوا کہ زمین پر دلیا بنے سمندر بنے جنگل بنے پلانٹ بنے لائف بنے پھر آخر میں انسان یہاں گسایا گیا یہ فوڈ جو ہے فوڈ کھانا اور پانی یہ بہت ہی ریئر ایکسپشن ہے جو زمین پر ملتا ہے اگر ہم کو کھانا نہیں ملے جسے میں پچاس دن بھوکا تھا تو پچاس دن کے بعد میں چیزیں دکھائی نہیں دیتی اتھیرا میری آنکھوں کے سامنے اتھیرا چاہ طاقت نہیں رہی تو میں اس معاملے جو میری جانا تو مجھے ہے کہ اللہ کے نزدیک سائم جو ہے روزہ دار ایک انوکھی مخلوق ہے میں اس کے دیکھ رہتا ہوں جو ریچول کے طور پر روزہ رکھتے ریل ریل جو روزہ ہے اس کی بات کرتا ہوں ریچول روزے کی میں بات, بات نہیں کر رہا ہوں تو سائم جو ہے روزہ دار اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی زیادہ انوکھی مخلوق ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ فوڈ جو نعمت اللہ کی ہے نعمت اس کو سیلف ڈسکوری کے سطح پر دریافت کریں کہ کیا چیز ہے فوڈ تو وہ روزہ رکھتا ہے کھانے پینے سے انٹینشنلی چھوڑتا ہے ایک مدت کے لیے تاکہ وہ سیلف ڈسکوری کی سطح پر جانیں کہ کھانا اور پانی کیا چیز ہے یہ ہے اس کی اہمیت کہ اللہ کی اس نعمت کو جس کو ہم کھانا اور پانی کہتے ہیں اس کو گویا کے روزے دار اپنے آپ کو پھوک میں ڈالتا ہے پھاقے پہ ڈالتا ہے اب آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ جانے کہ میرے رب نے ان سیلف دسکور، سیلف ڈسکوری کے سطح میں جانے کہ میرے رب نے یہ جو چیز دی ہے مجھ کو یہ کیا چیز ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی نعمت اگر برابر مت ہے ملتی رہے, مٹی رہے تو آدمی اس کو فار گارڈ لے لیتا ہے یہ صبح صاحب آپ پھوپ سے کھا رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے آپ کو تجربہ نہیں ہوا بھوک کیا چیز ہوتی ہے تو آپ نہیں جانیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کھانے اور پانی کی شکل میں آپ کے لیے کیا چیز ملین ملین ایئرس کی در بڑھائی ہے نہیں جانیں گے فار گانٹے لیتے رہیں گے تو اللہ کے نظر،, نظر میں سائم یعنی ریئل سائم یہ نہیں،, یہ نہیں کہتا ہوں جو جماتے مچاتے ہیں سوم کو ایک،, ایک کلچر بنا رکھا ہے ایک ریئل سائم جو واقعات اللہ رب العبین سے محبت کرتا ہے واقعی اللہ رب العبین سے اس کو بے پناہ تعلق ہے وہ جاننا چاہتا ہے ڈسکوری کے لیول پر کہ کیا امپورٹنس ہے فوڈ کی کیا امپورٹنس پانی کی تو وہ روزہ روزہ رکھتا ہے اس طرح سے ایسا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا شام کو جب آپ نے افطار کیا اور پانی پیا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ زہ بس زمبا ہو وقت تل روک وہ سبۃ الجر انشاء اللہ تعالی یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی میننگ حدیث ہے یہ روزے دار نے دن بھر کے روزے کے بعد شام کو جب پانی پیا تو اس کی دعان سے نکلا کہ زہبہ زامب و ترتی روک وہ سبات الجر ان اللہ تعالیٰ چلی گئی اور رگہ تر ہو گئی اور اس کا انعام اللہ کہاں لکھ دیا گیا تو کب لکھا گیا کب لکھا گیا جب سر ڈسکوری کے سطح پر روزے دار نے دریافت کیا کہ کیا چیزیں کھانا کیا اس کے اندر بہت بڑی ہکیت چھپی ہوئی ہے ان ایک دار کا یہ کلمہ کب نکلا ساری کے وقت نہیں بھوک کا تجربہ کرنے کے بعد جب اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا تب نہیں جب اس نے بھوک کا تجربہ کیا پھر اس کے بعد پانی پیا تو اس کی زبان سے نکلا کہ ذہب ذبح کر لوگ وہ سب ان شاء اللہ تعالی کہ پیاس چلی گئی رگہ تر ہو گئی اور اس کا عضر اللہ کے یہاں لکھ لیا گیا اس پر غور کرتے ہوئے میرے سب میں بات آئی ہے کہ روزے کا یہ انعام جو ہے کہ لاجلی فدر شیک آف گاڈ لاجلی کے معنی میرے لیے تو میرے لیے کا مطلب کیا ہے میرے لیے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کھلانے کے لیے یہ تو ہو نہیں سکتا تو لاجلی کا مطلب جو ہے فدر شیک آف گاڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ڈسکوری کی سطح جاننے کے لیے اور کیا اس کا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ لاہوری مجھے رسک لاہوری آئیے تب اللہ نے کہا کہ مشکل ضرورت نہیں کہ لوگ مجھے کچھ کھلائے کہا کہ امام معاملہ رازی کا کیوں ڈسکور کرنے کا معاملہ رسک کا نہیں کسی بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ ایک بندہ اتنا سنجیدہ ہو اتنا سنجیدہ ہو اتنا سنجیدہ ہو, اتنا سنجیدہ ہو کہ میرے مجھ کو ابرڈنٹلی جو چیز دی ہے ہر طرف کھانا پانی زمین جو ہے پوری پوری فوڈ اور پانی سے بھری ہوئی ہے تو ایک, ایک بندہ صبح شام اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ایک بندے نے یہ چاہا کہ فوار گراٹے سطح پر اب تک لیے ہوئے تھا اس کو اب وہ سیلف ڈسکوری سطح پہ جانے یعنی بھوک لگے پھر وہ کھانا کھائے کا گئے پھر وہ پانی پیے تاکہ وہ جانے کہ کی کیا چیز ہے. کھانا کیا چیز ہے پانی اور پھر اس کے اندر سے شکر نکلے شکر قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں تقریباً ایک رو روزے کے بارے میں ہے اس میں یہ ہے کہ روزے کے بارے میں آئے کہ لالکم تسکرون یعنی روزہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ شکر کرنے والے بنو تم یہ روزے کی آیت تھا یہ لال یعنی تسکرون روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم شکر کرنے والے بنو تو اس کے پاس سوچتے بھی بس آ کہ تم سیلف ڈسکور سور کا تجربہ کرو فسٹر کرنے والے بنوں روزہ کا مہینہ مقرر کر کے پھر ایک آنا للکم تسکروں اس کو پتا کیا ہو سکتا ہے روزے کے کورس گزارنے کے بعد روزے کا ایکسپیرئنس کرانے کے بعد روزے کے مرلز گزارنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تشکروں تاکہ تم سوکھ کرنے والے بڑھو تو یہاں کیا مطلب ہوگا آپ غور کیجیے یا یہ مطلب بنے گا کہ تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کو ڈسکور کرو سیلف ڈسکوری کی سطح پر تم کو جانو اور پھر اس کے بعد جو اسپرٹ پیدا ہوگی ایک سمندری اسپرٹ اس اسپرٹ کے ساتھ تاکہ تم کہہ سکو خدا اتنا شکر ہے خدا اتنا شکر ہے خدا اتار شکر ہے یہ ایک سمندری شکر ہے یونیورسل شکر ہے اس طرح کے کوشتے سے جو گزرے گا انسان صحیح ذہن کے ساتھ اس کے بعد اس کے اندر بہت ہی زیادہ شکر کا جذبہ آئے گا میں نے اس کا تجربہ ایک مرتبہ اور کیا ہے روس میں کمیونسٹ حکومت کافی قائم تھی اس زمانے میں گیا تھا وہاں ختم سے پہلے اور آخری زمانے میں تو ماسکو کے بہت بڑے ہوٹل میں مجھے چلایا گیا تھا لیکن اس زمانے میں روس جو ہے سب سے کامیاب چیز وہاں روٹی تھی چاول دال تو ملتے ہی نہیں تھا سب سے کم ڈوٹی ملتی تھی روٹی تو میں جو ٹھہرا تھا اس ہوٹل میں اس میں ملتا تھا کیا بہت ہی ناپ تول کر کے ٹکٹ پہ ملتا تھا ہمارا گائڈ جو تھا اس کے ٹکٹ پہ ملتا تھا سوکھی روٹی اور سوکھا گوشت سوکھی روٹی اور سوکھا گوشت یہ تو عوام کے لیے تھا لیکن جو کم لیڈر تھے بڑے بڑے ان کو سب سختی حاصل تھی تو میں کئی دن پریشان ہو گیا سوکھی روٹی حلق نہیں کرتی تھی سوکھا گوشت نہیں کرتا تھا تو کئی دن تک پریشان ہو گیا تو ایک دن کیا ہوا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی آسان ملے جسے بات کر سکوں کیونکہ وہ تو رشن لینگویج سب چلتی تھی کہ سے بات بھی نہیں ہوتی تھی تو ایک بوڑھی عورت مل گئی اس ہوٹل میں اس نے کہا کہ میں آپ کی بات ایسے آدمی سے کراتا ہوں جو اردو جانتا ہے تو ایک یہودی تھا یعنی رشن تھا وہ رشن لیکن وہ یہودی تھا اور وہ اردو سیکھنے کے لیے پاکستان گیا تھا پاکستان سے اردو سیکھ تھا وہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بڑا عہدے دار تھا وہ تو اس کو اس نے ٹیسپ ملایا تو آواز آئی اردو میں تو میں نے کہا کہ بھائی میں مر رہا مجھے بچاؤ یعنی پہلا سینٹر جب یہ ملا م, نکلا میرے دوبارہ سے کیونکہ وہ جو سوکھی روٹی اور سوکھا گوشت جو کھانے جاتا تھا پانی پی, پی کے اتارتا تھا میں سے اس حالت میں بے زمان سے دیکھتا کہ بھائی میں یہاں مر رہا ہوں مجھے بچاؤ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو مرنے نہیں دیں گے آپ تو اپنی گاڑی سے آیا وہ ہوٹل اور مجھ کو لے گیا تو اس کا وہی کھانا جو تھا جو ہم کھاتے ہیں اچھا اچھی ڈبل روٹی اچھا دودھ اچھا سامان تو مجھ کو کھلایا اس نے تو لگا کہ یہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے مجھے یاد ہے کہ میں سجدے بھی گری پڑا تھا اور ویسا سجدہ اب تک مجھے یاد ہے وہ عجیب غریب سجدہ تھا وہ, وہ سجدہ عجیب غریب تھا شکر کا سجدہ شکر کا سجدہ تو وہ کیا مجھے ڈسکوری کے درجے میں جا رہا تھا میں نے کھانا کیا چیز ہے اور پھر جب آپ پا جاتے بھکارا تب بھی ایسا ہوا تھا. تو اپنے اس تجربے کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ کیا چیز ہے فار گارڈیڈ تو پہ کھانے ملتا رہے ملتا رہے ملتا رہے اور ایک سیلف ڈسکوری کے سطح پہ آپ کھانے ملے آپ کو فاقا کا تجربہ ہو بھوک کا تجربہ ہو ہنگر کا تجربہ ہو آپ تڑ پائیں اور پھر آپ کو اچھا کھانے ملے جو زمین اگاتی ہے تو ابھی اور یہ لگا کہ جیسے جنت کا درس خان کھل گئے آپ کے لئے تو اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ اللہ کوئی بندہ اتحاد کین ہو اس معاملے میں اتنا یقین ہو کہ وہ خود سے اپنا آپ کو فاقہ کے پروسس میں پر ڈالے خود سے اپنا آپ کو فاقہ کے پروسس میں پر ڈالے ہنگر کے پروسس میں پر اور پھر اس پر وہ تجربے گزرے جس کو ہم بھوک پیاس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھارے ملے جی غریب اس کو ڈسکوری ہوگی کہ اللہ رب بول نے میرے لیے اتنی بڑی چیز پیدا کی ہے تو اس نعمت کو اس نعمت کو یہ جو فوڈ ہے فوڈ اور واٹر اس نعمت کو سیلف ڈسکوری کے سطح پر جاننے کے لیے روزہ رکھا گیا اور پھر حدی عجیب الفظ ہے کیونکہ یہ جو اس طرح کا جو روزہ ہے جس میں آدمی سیلف ڈسکوری کے سطح پر اپنے آپ کو لے آتا ہے پھر وہ دریافت کرتا ہے اللہ کی نعمت کو تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ امل میرے لیے تھا اب میں اس کو بدل دوں گا آپ غور کیے کہ اللہ کا اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ دیکھ سکتا ہے بندے میں تیری ایک ایک اور یونیورس کریٹ کرتا ہوں اور تم کو دیتا ہوں میں اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہے کہ بندے تم نے جو عمل کیا ہے وہ مجھ کو پسند آیا کہ میں ایک اور یونیورس کریٹ کرتا ہوں اور تم کو دیتا ہوں کسی عجیب بولی پی نہیں کیسی عجیب بولی پی نہیں آج کل لوگوں نے روزے کو ریچول بنا لیا اس سے اس سے لے کر وہ سوچے جسے کہ میں نے ایک سیل آپ کو بتایا تھا فارسی کا کہ تن فروری خل فضو شد جد گرمی افطار ندارت روضہ ہے شعر کہتا ہے کہ کی کیا روزہ اس زمانے کا ہے وہ تو افطار افسار کی, کی دھوم کا نام ہے اس کو لے کر بس سوچیے کہ روزہ کیا چیز ہے جو روزہ افطار اور سحر کی دھوم کا نام بن گیا ہے اس کو لے کر بس سوچیے آپ آپ یہ سوچی کہ عبد العلبین نے ایک کانات بنائی ایک زمین بنائی اس پر پانی برسایا اس پر سبزہ اگایا اس پر فوڈ پر پیدا کیا اس پر بنائی اور انسان کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ فوڈ اس میں نکال کر پیش کیا اب ایک بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ میں کیسے شکر کروں اللہ تعالی کی اس نعمت کا تو وہ پلان کرتا پلاننگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس, اس خوان کو کھانے سے پہلے بھوک کا تجربہ کروں گا پھر بھوک کا تجربہ کرتا ہے اس کے بعد کا سکتا ہے بے, بے اختیار ذہب زمبر ترتے روک وہ سب تو رجو ان اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کھانے کو کھاتا ہے وہ پانی کو پیتا ہے پھر وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت کو دریافت کرتا ہے دریافت کرتا ہے اور دیکھیے ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ کھانا اور پینا صرف یہ نہیں کہ وہ بھوک پاس بٹھا دے یہ تو بہت کم بہت کم درجے میں آپ جانیں گے بھوک پاس کو کھانے کو ایک ایک برٹش شار نے ایک لائن کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس آرٹ ایز آرٹ کین بی واٹ ایور مسٹری از ٹرانسفر مسٹری یعنی وہ کہتا ہے عجیب چیز ہے یہ کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے وہ کھانا باڈی میں جا کر کے اس کا وجود بن جاتا ہے یعنی yani خون بن جاتا ہے گوشت بن جاتا ہے سل بن جاتا ہے اس, ہر, یہ ہمارا جو وجود ہے اس میں ڈھل جاتا ہے وہ کتنا بڑا یہ بیکنی ہوگا سائنسداں بتاتے ہیں کہ سیونٹی ایٹ آرگن ہے باڈی میں جو عمل کرتے ہیں بہت چیز زیادہ کنسسٹینٹلی اور بہت ہی بینیفول فل انداز میں تب یہ باڈی چل رہی ہے پانی کو لیتی ہے کھانے کو لیتی ہے ہوا, ہوا کو لیتی ہے یہ باڈی ہماری سیونٹی سیونٹی ایٹ آرگر کے ذریعے سے پھر میں ایک بہت ہی بڑی بہت سب سے زیادہ کمپلیکس فیکٹری جس میں چلتی ہے چوبیس گھنٹے تب یہ فوڈ ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنتا ہے تو ان سب لوگوں ان سب باتوں کو لے کر جب سوچتے ہیں آپ جیسا کہ میرے ساتھ ہوا کہ میں یعنی ایک دم وہ ایسا سجدہ میں کبھی نہیں بھی وہ ایسا سجدہ تھا کہ میں بالکل زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گیا تھا وہ سجدہ نہیں تھا جس میں سجدہ یعنی بالکل زمین پر پیٹ کے بل گر پڑا تھا اس وقت میں رو رہا تھا اور پڑا ہوا تھا کہ خود خدا, خدا میں کہاں سے کہاں سے وہ الفاظ لاؤن سے مطلب شکر اللہ ایک شاعر کا شہر ہے دلی کی بربادی پر وہ شہر ہے اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے تو بنے اس کو بدلہ میں نے کہا کے کرنے کو کہاں سے جگر آئے اس شکر کے کرنے کو کہاں سے جگر آئے شاید ڈکشنری کے الفاظ بھی ناکافی ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ شاید کسی کے ساتھ مجھے علم کتاب گزرا نہیں کہ سجدے سجدے میں گرا تو ان چت ایسے پڑ گیا اس ٹا نہیں جیسے کہ آپ سردے جانے کے لیے آپ زمین پر نیم دراز ہوتے ہیں اپنا پورا وجود میں یعنی سرینڈر کر دیا جو, حل جو حلیہ ہوتا سجدے میں جانے کے لیے تو پورا وجود آپ کا زمین سے لگتا نہیں ہے پارشل سچ میں لگتا ہے تو میں اپنے پورے وجود کو بنے کہ میں نے کر دوں تو وہ سجدہ انوکھا سجدہ تھا کہ میں بالکل ایسے میرا ہاتھ پھیلا ہوا تھا اب میرا پورا وجود زمین سے لپٹا ہوا تھا اس وقت یہی تھا میرے دن میں کہ شکر کے کرنے کو کہاں سے جگہ آئے یہ ہے ڈسکوری کی سطح پر اللہ کی نعمت کو دریافت کرنا فار گانٹر والی سطح پر نہیں ابھی جو ہے مسلمان فار گانٹر کی سطح پر ملتی ہے ان کو پانی بھی کانا بھی یہ نہیں جی مہاراج جی بھی کیونکہ ایسا روزہ اس قسم کا روزہ یہ ریچول روزہ نہیں وہ روزہ جب کہ ڈسکوری کی سطح پر آدمی اس کی اہمیت کو دریافت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہ وہ میرے یہ تو میرے لیے تھا اور میں اس کو بدلا دوں گا اب وہ اللہ رب العالمین یہ کہے میں اس کو بدلا دوں گا تو وہ تو یہ بھی کہہ سکتا کہے بندے میں تیلی کیا وہ یونیورس کریٹ کرتا ہوں وہ سب تیلی اللہ کے پاس بت یہ بھی ہے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان اکٹھا ہوں ہر آدمی اپنی آخری حد تک مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے اس کو آخری حد تک مانگے یہ خدیث ہے کہ ساری دنیا کے جتنے پیدا ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑے میدان میں کٹھا ہوں اور جس کو جو کچھ بھی ہے سب کچھ مانگ ڈالے مجھ سے اور میں سب کو اس کو مانگنے کے مانگے کا مطابق دے دوں تو میرے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمی کی ہے تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے کہ روزے کا حساب بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہوگا رو روزے کا روزے کا ریوارڈ روزے ریوارڈ بہت زیادہ ہوگا اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ روزہ رو جو رکھتے ہیں ریچول روزہ نہیں وہ ایک کریٹو روزہ کریٹو روزہ کریٹو روزہ ایک الگ چیز ہے کریٹو روزہ ایک الگ چیز ہے ایک بار تو میں ایک بندر اور دیکھا تھا میں وہ میرا نہیں دوسرے کا ہے کہ ایک عورت تھی وہ بچاری لال بن تھی تو بہت بھوکی تھی وہ تو ایک موقع پر کسی نے اس کو کھانا دے دیا روٹی دال چاول تو اتنی بھوکی اتنی بھوکی تھی کہ وہ کھانے کو اپنے آنکھ میں اور اپنے اس میں چہرے پر ڈالنے لگی یعنی اتنا زیادہ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ کھانا ہے تو اپنے اپنے چہرے پر ملنے لگی مکھ آنکھ میں ڈالنے لگی تو ڈسکوری کے ستر پر جب آپ کو یہ نعمت ملے تو ایک بھی طوفان آپ اندر اٹھتا ہے شکر کا طوفان بات آپ کہاں پتے ہیں کہ خدا تمام دکشنری کے تمام الفاظ ناکافی ہیں کہ میں تیرے شکر کر سکوں کہاں سے میں الفاظ لاؤں اس بات کے کرنے کہاں جگر آئے اس شکر کے کرنے کو کہاں سے جگر آئے تمام الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں وہ درجہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اسی بھی میں ہی اس کا بدلا دوں گا میں ہی اس کا بدلا دوں گا آپ غور کی کہ رب العالمین سائنس نے جو دریافتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید سبب سب دریافتیں کانات بہت ہی بڑی ہے بہت زیادہ بڑی ہے یہ کاف کہ آج تک سائنس میزر نہیں کر سکی اور کانات جو ہے یہ جو یونیورس ہے وہ ہر لمحہ پھیل رہی ہے ایکسپینڈنگ یونیورس ہے یہ اب بہت ہی ایکوریٹ رفتار سے بہت ہی ایکوریٹ اسپیڈ سے پھیل رہی ہے اور ہر ایک سو چوالیس سال میں اس کے تمام فاصلے دگنے ہو جاتے ہیں دگنے اسی پر وہ کتاب لکھی کسی نے دا ایویڈنس آف گاڈ انسپینڈنگ یونیورس دا دا ایویڈنس آف گاڈ انسپینڈنگ یونیورس تو اتنی بڑی یونیورس اتنی بڑی یونیورس کا جو خالق ہے وہ کہے کہ اس بندے نے جو روزہ رکھا وہ ڈے روزہ تو کریٹو تھا کریٹو رہتا اس کا بدلا میں ہی دوں گا عام طور پر جو آتا ہے جیسوں میں کہ فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اس بدلے کو کہہ دے دو تو کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نہیں کہے گا جبری سے نہیں کہے گا وہ خود حکم جاری کرے گا اب اور کتنی بڑی بات ہوگی وہ تو اتنی بڑی بات حدیث میں موجود ہے روزے کے بارے میں لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے کسی بھی کتاب میں اس کا ذکر نہیں نے کسی نے اس کو دریافت نہیں کیا کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ایک مسٹیرئس حدیث بنی ہوئی کہ یہ ایسا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیا مطلب ہے اس کا کسی کسی کو نہ تو اس کی دریافت ہوئی نہ اس کو بتا سکا آج تک کتابوں میں ایک انڈسکورڈ اسٹوری بنی ہوئی ہے اس میں دیکھیے ایک بات یہ میں ارض کروں گا آپ کو کہ اس طرح کا جو عمل ہے اس کا تعلق سے روزے سے نہیں ہے ہر چیز سے جسے میں نے کہا کریٹو روزہ تو ہر چیز میں یہ بات ہے یعنی کریٹو ایمان کریٹو نماز کریٹو زکات کریٹو حج ہر چیز میں ہر چیز میں عبادت ہے تو کریٹو عبادت وہ ہے جو آدمی خود کریٹ کرتا ہے بتائی ہوئی نہیں ہوتی جسے نماز مسلم ہے کتابوں میں پورا نقشہ بتایا ہوا کہ ایسے نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو. تو وہ تو فقہ میں بتائی ہوئی نماز ہے ایک ہوتی کریٹو نماز کریٹو روزہ وہ بندہ خود خود اس کو کریٹ کرتا ہے اور پھر اس کو عمل کرتا ہے وہ آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا یہ عمل ہے کسی انسان کا اللہ رب العالمین کے لیے کہ کریٹو حفاظت کرتا ہے آدمی یعنی خود سے ڈسکور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا کتنے نعمتیں ہیں اس کیا درجہ ہے کسی گلوری کا ہے کی عنایتیں کیا ہیں اس کو خود سے ڈسکور کر کے پھر اس کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بندے نے میرے لیے ایک کریٹیو عبادت کی ہے تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا میں فرشتوں سے نہیں کہوں گا بلکہ خود بدلہ دوں گا اس کو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے عنایتوں کو پہچانیں اور اپنا آپ کو اس کا مستحق بنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ